الحمد رب والصلاة والسلام والسلام اما بعد الشمدیا حبيب الله يا اللہ يا نور اللہ امام قاضی ملکی رحمۃ اللہ کی کتاب اشفا بکی حقوق المصطفى میں ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے جو جامع فضائل پر مشتمل حدیث حدیث ہند بن ابی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کو سن رہے تھے کہ جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے حسن سورت کو بھی بیان کیا ہے اور حسن سیرت کو بھی بیان کیا ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہند بن اب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کچھ بحرو سنے اور ایک عرصے تک امام حسین رضی اللہ عنہ سے ان کو چھپا کے رکھا کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا لیکن جب امام حسین کو بتایا تو پتا چلا کہ امام حسین تو ان سے پہلے یہ باتیں جان چکے ہیں اور یہ باتیں انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضی کرم اللہ علاحب ال کریم سے سنی تھی اور مختلف سوالات کیے تھے یعنی حسن صورت کے بارے میں بھی اس نے سیرت کے بارے میں بھی کہ گھر کے اندر کیا انداز ہوتا تھا گھر کے باہر کیا انداز ہوتا تھا جب اپنے رفقا کے اندر اپنے ساتھیوں کے اندر بیٹھتے تو کیا انداز آپ علیہ السلاح اسلام کا ہوا کرتا تھا اسی بات کو بیان کرتے ہوئے آگے بات بڑھاتے ہیں قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بردبار بار تھے خود حیا والے تھے خود صبر فرمانے والے تھے اور آپ علیہ السلاط اسلام امانت دار تھے تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ آپ کی مجلس کے اندر آواز بھی بلند نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی وہاں پر کسی کی حد کے عزت ہوتی کسی کی بے عزتی کی جاتی ایسا بھی نہیں ہوتا تھا اور کسی کی غلطیاں بھی وہاں پر نہیں پکڑی جاتی تھی نتیجہ یہ نکلتا کہ آگے فرماتے ہیں کہ فیه یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی اس سیرت کے ساتھ مزین تھے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت و احترام کرتے ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے شفقت کرتے تقوی اختیار کرتے توازو کرتے بڑا ہوتا تو چھوٹا اس کی عزت کرتا چھوٹا ہوتا تو بڑا اس کے اوپر رحم کرتا جس کی حاجت ہوتی تو حاجت کو یہ افراد پورا کرتے کوئی اجنبی آ جاتا وہاں پر تو اس کو جھڑکنا نہیں بلکہ اس کے اوپر رحم کیا کرتے تھے شفقت کیا کرتے تھے حضرت امام میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ فسألته عن سيرته في جلساہ مزید ارشاد فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فقال كان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائم البشري سهل الخلق ليجن الجانب لئی صب فن ولا غلیدن ولابن ولا فحاشن ولا ایابن ولا مداشن ولا یو مِنْهُ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اعلی اخلاق تھے نرمی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے نہ سخت لہجہ ہوتا نہ سخت طبیعت حضورۃ اسلام کی ہوتی اور آپ علیہ السلاط اسلام نہ چلا کر بات کرتے نہ کوئی خراب بات کرتے فوش بات کبھی نہیں کرتے کسی کو ایب نہیں لگایا کرتے تھے بے جا کسی کی تعریف نہیں کرتے تھے جس کی خواہش نہیں اس کے در پہ نہیں ہوا کرتے تھے اس کے پیچھے پڑ جائیں جس کو چاہنا ہی نہیں ہے جو طلب ہی نہیں ہے تو اس سے تغافل برتا کرتے تھے لیکن ذات ایسی تھی کہ آپ سے کوئی مایوس نہیں ہوتا تھا ہر ایک کی امیدیں حضر السلاط اسلام سے لگی ہوتی تھیں آگے فرماتے ہیں قطر کا نفس من صلاح سے کہ حضور علیہ السلط اسلام نے اپنے لیے تین باتیں چھوڑی ہوئی تھیں نمبر ایک ریاکاری کاری حضور کا ہر کام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تھا اخلاص کے ساتھ سار اور ذخیرہ اندوزی یا مال, مال و دولت کا جمع کرنا یہ حضور علیہ السلط اسلام کی طبیعت میں نہیں تھا وما لا ننی ہی اور جس چیز کی حاجت نہیں جو آپ کے مطلب کی نہیں آپ علیہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے تھے اسی لیے خود ارشاد فرمایا کہ آدمی کے بہترین اسلام میں سے یعنی اسلام کی بہترین باتوں میں سے یہ ہے کہ وہ جس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو چھوڑ دے تو جو فرمایا اس پر عمل بھی تھا یعنی کہ فقط لوگوں سے کہا بلکہ خود بھی آپ علیہ السلاط اسلام اسی پر عمل کرتے تھے کہ ترک مالا یعنی آپ اس چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جس میں دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا الناس من اور لوگوں کو تین طرح سے آپ نے چھوڑا ہوا تھا نمبر ایک اس طرح کے لا یا کان لا یادن کسی کی مذمت نہیں فرمائے کرتے تھے ولا کسی کو آر نہیں دلاتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تم ایسا کرتے ہو ایسا والا یا طلبا ہو کسی کے ایبو کے پیچھے حضرت اصلاح اسلام نہیں پڑھتے تھے کسی کے ایب تلاش نہیں کیا کرتے تھے حالانکہ ہر چیز آپ کے پروازے تھی لیکن آپ علیہ السلاط کی سیرت یہ تھی کہ کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑتے تھے بلکہ یہ فرمائے کرتے تھے کہ میرے سامنے کسی کی برائی بھی بیان نہ کیا کرو میرے اصحاب کی برائی نہیں بیان کیا کرو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میرا سینہ صاف ہو ٹھیک ہے ولا تکلام اللہ فیما یرجو ثواب گفتگو اسی کام کی فرمایا کرتے تھے کہ جس میں ثواب کی امید ہوا کرتی تھی ایزا تکا اقرق اہ کنما روسیم طر <الطَّعِير> یعنی جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے جو ساتھی ہوتے تھے آپ کے صحابہ ہوتے تھے وہ اپنے سروں کو ایسے جھکاریا کرتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر, پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ عید سخت تکل جب حضور علیہ السلاط اسلام سکوت فرماتے تو اب یہ گفتگو کرتے لا اتنا حدیث کہ حضور علیہ السلاط اسلام کی بارگاہ کا ادب کرتے کسی بات میں آپ کے پاس جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے من تک ان دہو انست الہو حتہ یفروا بلکہ معاملہ یہ تھا کہ جو حضور کی بارگاہ میں گفتگو کرتا تو سب توجہ کے ساتھ اس کی بات بھی سنا کرتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات کہہ کہ کے فارغ ہو جاتا حدیثہم حدیث, حدیث اولہم یضحکوا يدحقو مما یضحکون منه ویتعجبوا مما یتعجبون منه و یصبروا للغریب علی الجفوت فی المنطق یعنی غزر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے اور جس پر صحابہ کرام علیہم رضوان ہستے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی دل جوئی کے لیے اس کے ساتھ مسکرائے کرتے تھے ایسا نہیں کہ سارے جو سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہسی ہے اور سپاٹ چہرہ کوئی کر لے تو پھر عجیب سا محسوس ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی نہیں تھی جس پہ دوسرے مسکراہے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر مسکرائے کرتے تھے جس پر صحابہ تعجب کرتے تو حضور علیہ صلاح اسلام بھی اس پر تعجب فرمایا کرتے تھے اور اگر کوئی اجنبی مسافر آتا اور گفتگو میں سختی اختیار کرتا تو حضر الیہسلاط اسلام اس پر صبر کیا کرتے تھے کہ اجنبی ہے جانتا نہیں سختی سے گفتگو کر رہا ہے تو حضور علیہ السلاط اسلام اس پر سختی نہیں کرتے تھے بلکہ اس پر صبر کیا کرتے تھے اور یوں فرمائے کرتے تھے وہ یقولو ادار تم سواحبل حاجتی یت لبوہا فرفد و یقول ادارا تم سواحبل حاجتی یت لبوہ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت کو طلب کر رہا ہے تو پھر اس کی مدد کرو اس کی حاجت کو پورا کرو <تصفح> ولا یترب اللہ یقت حدیث تجوز فیقت اہو او انتہا ہر وہ شخص کے جو آپ کی تعریف کرتا تو تعریف اسی کی لیتے کہ جس کو آپ بدلہ دیتے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھا کرتے تھے وہ احسان کرتا کوئی چیز رکھتا تو حضور علیہ السلط وسلام اس کا بدلہ دے دیا کرتے تھے اور نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کی گفتگو کو کاٹتے نہیں تھے درمیان میں ایسے کسی کی بات کو کاٹتے نہیں تھے ہاں اگر وہ حد سے بڑھ جاتا تو یا تو وہاں سے آپ علیہ السلاط اسلام کھڑے ہو جاتے یا کوئی اچھی گفتگو کر کے اس کی بات کو کاٹ دیتے کہ اگر وہ غلط بات کر رہا ہے تو پھر آپ علیہ السلاط اسلام اس کو ٹوک دیا کرتے تھے ورنہ اگر کوئی گفتگو کرتا تو اس کی گفتگو کو ٹوکتے نہیں تھے ہونا انتہا حدیث و سفیا نبنی وکی اینڈ وزاد الع خرو کل تو فقان سکوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ مزید ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ حضور علیہ السلط اسلام کا خاموش رہنا کیسا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کالا سکوت چار باتوں کی وجہ سے آپ خاموش رہا کرتے تھے الحلم برد باری کی وجہ سے کسی نے غلط بات کی کسی نے سخت بات کی آپ علیہ السلاۃ اسلام کو تکلیف دی تو بھی آپ علیہ السلط اسلام بردباری کی وجہ سے سکوت اختیار فرمایا کرتے تھے اور احتیاط کے پیش نظر حضرت اصلاطا اسلام خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے و تقدیری اور تقدیر سوچ و بچار کی وجہ سے آپ علیہ الصلاط اسلام خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے اب خود اسی کی وضاحت کرتے ہیں کہ فماں تقدیر ہوں فی تصویتی نظری واعین کہ آپ علیہ الصلاط اسلام کا تقدیر کی وجہ سے یعنی تقدیر سے مراد کیا ہے اس کی وجہ سے خاموش رہنا اس, اس سے مراد یہ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آپ علیہ اصلاط السلام اس لیے خاموش رہتے تھے تاکہ لوگوں کی گفتگو کو سنیں کیونکہ جب خود بندہ کوئی گفتگو کرے گا تو سامنے والے کی گفتگو سن نہیں سکے گا کسی کے اوپر توجہ دینے کے لیے کسی کی بات کو توجہ کے ساتھ سننے کے لیے آپ علیہ الصلاط اسلام خاموش رہا کرتے تھے اور سب کو برابر کا درجہ دینے کے لیے آپ علیہ اسلام خاموشی اختیار کرتے تھے یہ نہیں کہ بڑے کی بات تو توجہ سے سنی چھوٹے کی بات کو توجہ سے نہیں سنا نہیں آپ علیہ السلاط اسلام ہر ایک کی بات کو توجہ سے سنتے تھے آگے فرماتے ہیں وہ اماں تفکر ہُو فیما و یفنا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تفکر ہوتا تھا جس کی وجہ سے آپ خاموش رہتے تھے علم کی وجہ سے احتیاط کے پیش نظر تقدیر کے پیش نظر تفکر کیا تو آپ علیہ السلاط والسلام آخرت کے بارے میں سوچتے تھے فیم یبکا و یفنا دنیا اور آخرت کے معاملات میں سوچو بچار کی وجہ سے آپ علیہ السلاۃ السلام خاموش رہا کرتے تھے وہ جمع لہ في صبری فقان لا یوگ دی بہو شعیب یسفی ضہو یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شلم اور صبر دونوں دیا گیا تھا کسی بات پر صبر کر لینا اور ساتھ ہی ساتھ برد باری کا مظاہرہ کرنا یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر موجود تھیں بعض اوقات بندہ صبر کر لیتا ہے زبردستی لیکن برد باری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا اس کے اوپر اچھائی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر دونوں باتیں جمع کر دی گئی تھی لہذا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی کہ حضور علیہسلاسلام کو ایسا غصہ دلائے کہ جو آپ کے مقام و مرتبے سے ہٹ کر آپ کو گفتگو کرنے پر مجبور کرے نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر صبر و حلم دونوں چیزیں موجود تھیں حضری اربان یہ جو احتیاط کی بات کی کہ حضر علیہ السلاۃ اسلام احتیاط کے پیش نظر خاموش رہا کرتے تھے تو اس میں چار باتیں آپ احتیاط کو پیش نظر رکھتے تھے یعنی ویسے ہی احتیاط جو برتا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چار باتیں تھیں نمبر ایک کہ آپ علیہ السلط اسلام ہمیشہ اچھی بات کو اختیار فرماتے تاکہ اس اچھی بات میں آپ کی پیروی کی جائے کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو آپ علیہ السلات ہر اچھی بات کو اختیار فرماتے تاکہ آپ کی پیروی کی جائے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بری باتوں کو ترک کرتے تھے چھوڑتے تھے تاکہ آپ کی پیروی میں لوگ بھی اس کو چھوڑے وشتہاد ری بیمہ اسلحہ امت ہو والقیام قیام بما جمع الحم امرت دنیا ول یہ دو باتیں ایک ساتھ بیان کی کہ آپ علیہ السلاط اسلام کوشش کر کے اس بات کو اختیار فرماتے کہ جو آپ کی امت کے لیے زیادہ مفید ہو آپ کی امت کے لیے زیادہ مفید ہو اس بات کے لیے آپ کوشش کیا کرتے تھے اور اسی طرح اسی کام کو آپ لیا کرتے تھے کہ جس میں امت کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری جمع کر دی گئی ہو یعنی ایسا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے کہ اس کو اختیار کر کے امت کے لیے دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر ہو جائے فرماتے ہیں انتہل وصف نہیں اللہ کے فضل و احسان اللہ تبارک و تعالی کی حمد ہے اس کی مدد ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف کو بیان کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں آگے جو چھبیسویں ہماری فصل ہے جو اسی بات کی ہے اس میں قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ قلع علی نے جو حدیث پاک پیچھے گزری ہے اس کے مشکل الفاظ کی عربی ہی میں تشریح کی ہے اب توجہ کے ساتھ برکت کے لیے اس کو سمات فرما لیں فرماتے ہیں فصل فی تفسیری غریب حاد الحدیث و مشکلی قوله المشذب ای البائن الطول فی نحافت وہو مثل قوله فی الحدیث الاخر لیسا بالطویل مُمَرَّتِي والشعر الرجل الذي كأنه مشيط فتكسر قليلا ليس بصبط ولا جعد والعقيقة شعر الرأس أراد إن فرقت من ذات نفسها فرقها وإلا تركها مقوسة وجروا عقيصته وأظهر اللون نجره وقيل أظهر حسن ومنه زهرة الحياة الدنيا أي الحياة الدنيا أي زينتها وهذا كما قال في الحديث الآخر ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم والأمهق هو الناسع البياض والآدم الأسمر اللون ومثله في الحديث الآخر أبيض مشرب أي فيه حمرة والحاجب الأزج المقوس الطبيل البافر الشعري والأقنى السائل الأنفي المرتفع وسطه والأشم الطبيل قصبة الأنفي والقرن اتصال شعر الحاجبين ودده البلج وبقع في حديث أم معبد وصفه بالقرن والأدعج الشديد سواد الحدقة وفي الحديث الآخر أشكل العين وأسجد العين وهو الذي في بياضها حمرة والضليع الواثع والشنب ورونق الأسنان وماءها وقيلها رقتها والتحزيز فيها كما يوجد في أسنان الشباب والفرج فرق بين السنايا ودقيق المصربة خيط الشعر الذي بين الصدر والصرة بادن ذو لحم ومتماسك معتدل الخلق يمسك بعده بعضا مثل قوله في الحديث الآخر لم نكن بالمطهم ولا بالمكلثم أي ليس بمسترخ اللحم والمكلثم القصير الزقن والصباء البطن والصدر أي مستفيهما مشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال وهو أحد معاني أشحاها أي أنه كان بادي الصدر ولم يكن في الصدره قعص وهو تطامن فيه وبه يتضح قوله قبل صباء البطن والصدر أي ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاضل البطن ولعل اللفظ مسيح بالسين وفتح الميم بمعنى عريض كما بقع في رواية الأخرى وحكاؤ ابن الدريد والكراديس رؤوس العغام وهو مثل قوله في الحديث الآخر جليل المشاش والكتد والمشاش رؤوس المناكب والكتد مجتمع الكتفين وشثن الكفين والقدمين لحيمهما والزندان عظم الزراعين وسائل الأطراف أي طويل الأصابعين وذكر ابن الأنباريج أنه ربي سائل الأطراف أو قال سائل بالنون وقال ابهما بمعنى تبدل اللام من النون إن صحت الرواية بها وأما على الرواية الأخرى وسائل الأطراف فإشارة إلى فخامة جبارحه كما ذقعت مفصلة في الحديث وراحب الراحة أي واسعها وقيل كنا به عن سعة العطاء والجود وخمسان الأخمصين أي متجافع أخمص القدم وهو الموضع الذي لا تناله الأرض من وسط القدم ومسيح القدمين أي أملسهما ولهذا قال ينبو عنهما الماء وفي حديث أبي هريرة خلاف هذا قال فيه إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمصه وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين وبه قال سمي المسيح ابن مريم أي لم يكن له أهمص وقيل مسيح لا لحم عليهما وهذا أيضا يخالف قوله شفن القدمين والتقلع رفع الرجل بقوة والتكفؤ الميل إلى ثنن الممشي وقصده والهون الرفق والوقار والذريع والذريع الواسع الخطوة أي أن مشيته كان يرقع فيه رجليه بسرعة ويمد خطبه خلاف مشية المختار ويغسد سمته وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة كما قالك أنما ينحط من صبب وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه أي لسعة فمه والعرب تتمادح بهذا وتذم بالصغر الفم وأشاح مال وانقبضه وحب الغمام البرد وقوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة أي جعل من جزء نفسه ما يوسل الخاصة إليه فتوسل عنه للعامة وقيل يجعل منه للخاصة ثم يبدلها في جزء آخر بالعامة ويدخلون روادا أي محتاجين إليه وطالبين لما عنده ولا ينصرفون إلا عن ذواقٍ قيل عن علم يتعلمونه ويشبه أن يكون على ظاهره أي في الغالب والأكثر والعتاد العدة والشيء الحاضر المعد والموازرة المعاونة وقوله لا يوتن الأماكن أي لا يتخذ لمصلاه موضعا معلوما وقد ورد نهيه عن هذا مفسرا في غير هذا الحديث وصابره أي حبس نفسه على ما يريد صاحبه ولا توبن فيه الحرم أي لا يذكرن فيه بالسوء ولا تنسى فلتاته أي لا يتحدث بها أي لم تكن فيه فلتة وإن كانت من أحد سترت ويرفدون يعينون والصهاب الكثير الصياح وقوله ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ فلتة قيل مقتصد في ثنائه ومدحه وقيل الا الا من مستثمين وقيل لا جد من كافين على يد سبقت من النبي صلى الله عليه وسلم له ويستفزه يستخفه وفي حديث آخر في وصفه صلى الله عليه وسلم من هوصل عقيبي اي قليل لحمها واهدب الاشفاري اي طويل شعارها قاضي اعظم المالكي رحمه الله تعالى اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ الباب الثالث تیسرا باب فیما ورد امین سہل اخباری و مشہور قدر ہی ربی ہی و منزلتی ہی وما خسوار یعنی یہ باب سالث ان صحیح اور مشہور حدیثوں کے بارے میں ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ واری وسلم کی قدر و منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی بلند ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو مقامات دفیع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر عطا فرمائے ہیں وہ بھی اس بات کے اندر آئیں گے فرماتے ہیں کہ لا غلافہ انہو اکرم البشری وسید ولد آدم و افضل الناس منزلتا عند اللہ و اعلاہم درجتا و اقربہم ظلفا یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف ہوتا ہے ایک اختلاف ہوتا ہے اختلاف دلیل کے ساتھ ہوتا ہے خلاف بلا دلیل ہوتا ہے عمومی طور پر اختلاف دلیل کے ساتھ ہوتا ہے خلاف بلا دلیل ہوتا ہے یہ ایک فرق کی تفصیل ہے باقی اس میں اختلاف اور خلاف میں علماء نے اور فرق بھی کیے ہیں فرماتے ہیں اختلاف نہیں لا خلاف کوئی اختلاف کوئی خلاف اس کے اندر ہے یعنی سب متفق اس بات پر یعنی اہل عقل اہل دانش اس بات پر متفق ہیں کہ انہو اکرم البشر حضور علیہ بشر کے اندر بلکہ کل مخلوق کے اندر اندر بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہیں اولاد آدم کے سردار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے افضل ہیں اور سب سے اعلیٰ درجے والے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب رکھنے والے ہیں وعلم ان الاحادیث الواردت فی ذلک کثیرۃ جدا یہ بات جان لو کہ اس باب کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلتیں ہیں اس میں بکثرت حدیثیں وارد ہیں وقد تسرنا منها علی صحیحها ومنتشرها یعنی ہم یہاں پہ جو ذکر کریں گے وہ صرف کچھ صحیح حدیثیں اور مشہور حدیثیں ذکر کریں گے حس ما وردا مینا فی نئی اشرا فصل اور جتنی بھی ہم ادیس ذکر کر رہے ہیں ان کو بارہ فصلوں کے اندر ذکر کریں گے بارہ فصلوں میں یا بارہ سبق کے اندر ذکر کریں گے لیکن بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی اس جو شفا شریف کا ترجمہ کیا ہے ویسے تو کئی علماء نے ترجمہ کیا ہے ایک ترجمہ عبد الحکیم شاہجہاں پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعد کی بارہ کی بات کی بارہ فصلوں کی لیکن مصنف نے پندرہ فصلیں لکھ ڈالی کہا کہ یہ تو ایک مختصر ایک بہت معمولی سی بات ہے کہ پندرہ فصلے لکھ ڈالی ایسے امام عجل اور عاشق کے رسول کے لیے بارہ فصلے کے, کے بارہ سو فصلیں لکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں تھا کیونکہ وہ جس کی مدح کر رہے ہیں جس کی سنا کر رہے ہیں ان کی مدہ جو ہے وہ بارہ سو فصلوں میں بھی پوری نہیں ہو سکتی تو بات تو کی ہے بارہ فصلوں کی لیکن انہوں نے یہاں پر لکھ ڈالی پندرہ فصلیں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ احادیث کے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ باتیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ آپ کا ہے اور بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے زیادہ خصائص سے مراد وہ باتیں کہ جو آپ کو حاصل ہوئیں کسی دوسرے کو نہیں ملی کسی دوسرے کو نہیں ملی تو امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ کراڑے جلیل القدر عالم ہیں اور لکھنے والوں میں آپ کا شمار سفے اول کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے کسی فن کو نہیں چھوڑا کہ جس میں آپ نے نہ لکھا ہو یعنی اگر کوئی بہت زیادہ کتابیں لکھنے والا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیوتی العصر ہے اپنے زمانے کا سیوتی ہے کہ اتنی زیادہ کتابیں لکھنے والا ہے علامہ مسیحتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر سیرت پر کئی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے کتاب آپ نے لکھی الخصاص القبرا کے نام سے آپ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے آپ نے اپنی ایک اور کتاب الفارق بین المصنف و اس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو بیس سال میں لکھا ہے دو جلدوں میں کتاب ہے اتنی علامہ شریوتی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں جلال جن کی اتنی بڑی کتاب ہے یہ منقول ہے کہ آپ نے چالیس دن کے اندر لکھ ڈالی تھی اتنی بڑی کتاب لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے, خصائص کے اوپر حضور علیہ السلاۃسلام کی خصوصیتوں پر فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے بیس سال کے اندر مختلف کتابوں سے حضور علیہ السلاط اسلام کے خصائص کو تلاش کر کر کے لکھا ہے بیس سال لگ اس کو لکھنے میں تو ظاہر ہے کہ 20 سال کی اگر دو سو سال بھی لکھتے رہتے تو پورا نہ ہو پاتا ملتا ہی رہتا ملتا ہی رہتا ڈھونڈتے رہتے تو نکات آتے رہتے سامنے ان کے تو بہرحال بہت اچھی کتاب آپ نے یہ لکھی ہے الخصائص القبرا کے نام سے اردو ترجمہ بھی اس کا ملتا ہے فرماتے کاغیر اللہ تعالی الفسٹ ال فیما وردا من ذکری مکانتی عند ربی از وجلہ ول استفاعی و رفعاتی ذکری و تفدیلی و سیادتی وما خس دنیا رتبی و, و, رتب و برکتی اسمب یعنی پہلی فصل پہلا سبق جو ہم ذکر کریں گے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں مقام حضور علیہ السلام کا یہ بیان بیانزور علاط اسلام کو اللہ نے چن لیا حضور علیہ کے ذکر کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی حضور علیہ کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی حضور علیہ کو اللہ نے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا اور جو بڑے بڑے رتبے اللہ نے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص فرمائے اس کو بیان کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ نام کی برکتیں ہم اس سبق کے اندر بیان کریں گے سب سے پہلی حدیث ذکر کرتے ہیں اکبر الشیخ ابو محمد ابن احمد قلا قال حدثتنا ام القافمی بن تو ابی بکری یا اقوبہ ان ابیلادنا ہاتم ابن وہو ابن اسماعیلا أن يحجل قال حدثنا قيس عن الأعمش عن أباية بن ربعي عن ابن عباس الذي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلنا من خيرهم قسما فذلك قوله تعالى أصحاب الجمين وأصحاب الشمار فأنا من أصحاب الجمين وأنا خير أصحاب اللمين ثم جعل القسمين أثلافا فجعلني في خيرها ثلثا وذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون فأنا من السابقين وأنا خير السابقين ثم جعل الأثلاف قبائلا فجعلني من خيرها قبيلة وذلك قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الآية أَتْقَى وَلَدِ آدَمْ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مخلوق کو دو قسموں میں تقسیم کیا دو قسموں میں تقسیم کیا اور مجھے ان دونوں میں جو سب سے بہترین قسم تھی اس کے اندر رکھا اور پھر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالی نے دو طرح کے افراد کا صورت الواقعہ میں ذکر فرمایا کہ اصحاب یمین اور اصحاب شمال اصحاب یمین اور اصحاب شمال اصحاب شمال, شمال یعنی الٹے ہاتھ والے دائیں جانب والے اور اصحاب یمین سیدھی جانے والے تو سیدھی جانب والوں کی تعریف کی گئی ہے ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور اُلٹی جانی والوں کی مذمت کی گئی ہے یعنی جنتی دو کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے تو فرمایا کہ میں اصحاب یمین میں سے ہوں میں اصحاب یمین میں سے ہوں فقط اصحاب یمین میں سے نہیں بلکہ اصحاب یمین میں سب سے بہتر ہوں آگے خود فرمانے کے والا فخرہ یہ میں بات فخر کے طور پہ نہیں کہا تحادی نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں پھر فرماتے ہیں کہ ان دو قسموں کو جو کیا تھا ان میں سے تین قسمیں بنائی ان میں سے تین قسمیں بنائی اور مجھے ان میں سے بہتر کے اندر رکھا تین قسم کو الٹی جانے والے ٹھیک ہے اور جو اصحاب یمین تھے اصحبے ان کی دو قسمیں کی ایک اصحاب المیمنہ اور دوسری سابقون جنت کے اندر جو درجے ہوں گے وہ ہر ایک کے مساوی نہیں ہوں گے سب سے آگے جو ہوں گے وہ سابقن ہوں گے یعنی سبقت لے جانے والے المقربون جو سبقت لے جانے والے ہیں آگے بڑھ جانے والے ہیں یہی اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے والے ہیں تو اصحاب المین بھی ہوں گے جنت کے اندر لیکن اصحاب المیمنہ بھی ہوں گے لیکن اصحاب المیمنہ میں جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ کن کا بڑا ہوگا سابقون کا وہ ہوں گے بھی صحابہ میں سے تو بہت زیادہ ہوں گے اور آنے والے لوگوں میں ان کی تعداد قدیل ہوگی بات کے اندر جیسا کہ قرآن پاک میں سور واقع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت اسلاط اسلام فرماتے ہیں کہ میں سابقین میں سے ہوں میں سابقین میں سے ہوں یعنی جو آگے بڑھ جانے والے ہیں ان میں سے ہوں فقت یعنی الخیر السابقین جو سبق لے جانے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان میں بھی سب سے بڑا مقام میرے اقال اسلاط اسلام کا ہے پھر فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین تقسیمیں کی ان کی قبیلے بنائے ان کے تو مجھے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہتر قبیلے کے اندر رکھا سب سے بہتر قبیلے میں رکھا جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے کہ لتعارفو ہم نے تمہیں جو بنایا ہے مختلف قبیلے بنایا ہے مختلف خاندان بنایا ہے تو یہ اس لیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو جان لو ان اکرم کم اللہ بے شک تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ تم میں ڈرنے والا ہے تو حضرت اصلاۃ اسلام فرماتے ہیں کہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں بخاری شریف کے اندر جب صحابہ کرام علیہ مردوان نے کسرت عبادت کی وجہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں پاؤں شریف کے اندر ورم آ گیا ہے تو اللہ نے تو آپ کے اگلے پچلو کو بخش دیا ہے تو حضور الصلاۃ اسلام جلال میں تشریف لیا اور یہ فرمایا انا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں تو میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں تو سب سے زیادہ تقوی والے اقال اصلاط اسلام ہیں اور اللہ تبارک وطل نے خود فیصلہ فرما دیا کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ اکر محم الفخرہ میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے یہ ساری باتیں تحدیث نعمت کے لیے اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے اس کے شکرانے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں پھر فرماتے ہیں ثم جعل القبائل من بیتن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قبیلوں کو گھروں میں تقسیم کیا اور مجھے سب سے بہترین گھر کے اندر رکھا سب سے آلہ گھرانا ہمارا گھرانہ ہے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نما یرید ماحول بیت اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے خرابی کو گندگی کو دور فرما دے تمہارے اندر کوئی خامی نہیں ہونی چاہیے تمہارے اندر کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے آگے کازیمال قال اللہ اللہ یعنی نے کی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب سے ہے کب سے آپ کے لیے نبوت ثابت ہے فرمایا کالا کہ <وَالْجَسَد> اس وقت سے کہ جب آدم علیہ ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے اس سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابھی آدم علیہ السلام کی خلقت نہیں ہوئی آپ نبی تھے یہ فقط علم کی بات نہیں حقیقت نبی تھے یعنی اللہ کے علم میں تو سارے انبیاء کرام علیم السلام نبی تھے اس وقت بھی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالفیل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نبی تھے ٹھیک اس وقت بھی آپ کے لیے حضرات علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نبوت ثابت تھی اگے فرماتے ہیں وان واسلۃ ابن الاسقعی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و الہ و سلم ان الله اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیلہ و اصطفى من ولد اسماعیل بني کنانہ و اصطفى من قریش و اصطفانى من بني هاشم یعنی بیشک یعنی واصل بن الاسقا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیشک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چن لیا اور اولاد اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چنا چن یعنی اختیار کیا پسند فرمایا اور قریش میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بنو حاشم کو چن لیا اور بنو هاشم میں سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چن لیا یعنی مجھے فضیلت عطا فرمائی تو درجہ بدرجہ جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام مخلوق میں سب سے افضل ہونا یہ ثابت ہو جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں وہ میں حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ انا اكرم ولد ادم على ربي ولا فخر کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں لیکن اس بات کو میں بطور فخر بیان نہیں کر رہا وفی حدیث ابنی عباس حضرت ابن عباس کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان اکرم الخری فخرہ کہ اولین آخرین جو جو آئے ہیں آئیں گے سب سے زیادہ اللہ نے مجھے عزت اطا فرمائیے اس میں کوئی فخر نہیں ہے وعن اتانی علیہ یعنی حضرت رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ میں نے مشرق و مغرب پلٹ ڈالے چھان ڈالے لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی شخص نہیں دیکھا اور کوئی گھرانہ میں نے بنو حاشم سے افضل گھرانہ نہیں دیکھا یہ جبریل امین علیہ بارگاہ رسالت میں کر رہے ہیں ربول عز وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کی لذت عطا فرمائے محبت عطا فرمائے حضرت انہ تعالیٰ فرماتے ہیں فان اناس الذي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بالبراق ليله اسري به فاستصعب عليه فقال له جبريل بمحمد تفعل هذا فما ركبك احد اقرم على الله منه فرفض ارقا حضرت اندی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس رات جس میں آپ کو میراج کروائی گئی برا کرایا گیا تو براک خوشی سے مچلا اچھلا نتیجہ یہ نکلا کہ اس پر حضر علیہ اسلام کا سوار ہونا مشکل ہو گیا تو جبری علیہ السلام نے اس براک سے کہا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے کہ یہ یہاں پر موجود ہے وہ تو مچل جائے اتنا اونچا ہو گیا کہ ان کے لیے مشکل ہو گیا سوار ہونا تو پھر حضرت امین علیہ السلاۃ اسلام کے الفاظ یہ ہیں کہ تجھ پر ان سے زیادہ عزت والا کوئی سوار ہی نہیں ہوا یعنی اللہ کی بارگاہ میں جتنی ان کی عزت ہے جتنے یہ مکرم ہے ایسا کوئی نہیں ہے براق یہ سن کر پسینہ پسینہ ہو گیا اور نیچے ہو گیا اور حضر علیہ السلط اسلام اس کے اوپر سوار ہو گئے رب العزت اللہ والا ہم سب کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی ہماری اسی میں گزارے حضور الصلاۃ اسلام کے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم